عشفاب عاریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ عليه علی وسلم کا درس ہمارا جاری ہے نبی رحمت شفیع احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات قاضی اعظمال کی رحمت اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں اور پچھلے درس میں ہم نے ان کے کچھ معجوزات جو انہوں نے بیان کیے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنے تھے جو آپ کی ولادت کے وقت یا آپ کے بچپن کے اندر ظاہر ہوئے تھے انہیں میں سے کچھ اور مزید قاضی اعظمال کی رحمت اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں مشہور معروف واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وما جرآ مجائبی لغلت مولود ہی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات جو عجائب ظاہر ہوئے جیسے من ارتجاج ایوانی کہ کسرہ کا جو عظیم الشان محل تھا وہ تھر تھرانے لگا اس پر زلزلہ شرفاتھی اور اس کے کنگرے گر گئے درارے اس کے اندر پڑ گئی وقتی بحیرتی تبریہ اور محیرہ تبریہ جو پانی سے لبالب تھا وہ خشک ہو گیا وہ ناری فارس و کان رہا الف عام لم تخمت کہ ایران کی وہ آگ جو ایک ہزار سال سے جلی ہوئی تھی کبھی بجتی نہیں تھی یا اس کو بجنے نہیں دیا جاتا تھا حضور علیہ السلاط اسلام کی ولادت کی رات وہ آگ خود بخود بجھ گئی یعنی اس طرف اشارہ ہے ان تمام چیزوں کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی باطل رخصت ہوگا یعنی آپ علیہ السلاط اسلام تشریف لے آئے جا الحق وضح الباطل حق آ چکا ہے اب باطل مٹ جائے گا باطل مٹنے والا ہے اس کو مٹنا ہی ہے تو آپ علیہ السلاط اسلام کی اجازت کی رات ان معجزات کے ظاہر ہونے میں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے نبی کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابتداء میں آپ نے بنی سات کے اندر پرورش پائی وہیں آپ کی جو رضائی والدہ ہیں حضرت حریمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قبیلہ تھا آپ علیہ السلاط اسلام وہیں ابتدا میں رہا کرتے تھے پھر آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری اور چھ سال کی عمر میں حضور علیہط اسلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا پھر اس کے بعد اپنے دادا جان حضرت سیدنا العبد المط رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ساتھ رہا کرتے تھے آٹھ سال کے تھے تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا پھر اپنے چچا ابو طالب کے پاس آپ نے زندگی گزاری واد صاحب کا انتقال آپ کی ولادت سے قبل ہی ہو چکا تھا تو چچا ابو طالب کے پاس جب آپ نے زندگی گزاری تو اس میں کچھ واقعات پیش آئے وہ ذکر کرتے ہیں کاضی آز مالکی رحمتہ اللہ تلاڑ فرماتے و ان کا نا اڑ ہی سلاۃ وسلام عیدا ابھی طورب و عادی ہی وغیرہ شبی او ور فا غابا فر فئی بتی لم یشبا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے چچا اور ان کی آل اولاد کے ساتھ کھانا کھاتے تو وہ تمام کے تمام سیر ہو جاتے پیٹ ان کا بھر جاتا اور جو پانی پیتے تو اس میں سیراب ہو جائے کرتے تھے لیکن جب حضور علیہ صلاح وسلام تشریف فرما نہ ہوتے اور ان کی غیبت میں کھاتے یہ لوگ تو لمحے یہ پیٹ ان کا نہیں بھرا کرتا تھا یعنی چونکہ کھانا کم ہوتا تھا کہ ابو طالب کی ضروریت زیادہ تھی اولاد زیادہ تھی اور حالات اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتے تو ان کی برکت سے وہ تھوڑا کھانا ان کو پورا ہو جائے کرتا تھا فرماتے ہیں کہ وکان سا ولاد ابی طالب یوس بشونا شحسن و یوس بشہ ثقیلن کہ جب صبح ہوتی اور ابو طالب کی جو اولاد ہوتی یعنی جو بھی بچے ہوتے وہ صبح کرتے تو صبح ان کے بال وغیرہ تو بکھرے ہوتے بچہ جب سوتا ہے یا بڑا بھی سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے تو عام طور پہ بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بھی لڑکا ہوگا گھر کو اس نے چوٹی وغیرہ تو بنانی نہیں ہے تو بال بکھر جاتے ہیں عام طور پر کسی کے بھی ہوں تو جب باقی اولاد صبح کرتی تو بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عرح و وسلم صبح اٹھتے تو چہرہ پر رونق ہوا کرتا تھا فکیر ہوا کرتا تھا دہین ہوا کرتا تھا یعنی ایسا لگتا تھا جیسے چمک لگی ہوئی ہو چہرے پر چمکا کرتا تھا چہرہ اور کہہیلن آنکھوں میں ایسا لگتا تھا جیسے سرما لگا ہوا ہے دوسرے اٹھتے ہیں تو آنکھیں میل کچل سے بھری ہوئی ہوتی ہیں عام طور پر چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے صبح اٹھ کے آنکھیں صاف کرنا پڑتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس صبح اٹھتے تو کشیلن آنکھوں کے اندر ایسی سیاح ہوتی ہے جیسے کہ اس میں سرما لگا ہوا ہوں آپ کی غذائی والدہ ہیں سعید رتنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے وسال کے وقت موجود تھیں اور انہیں کے ذمے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے لگایا تھا کہ حضور علیہ السلاۃ اسلام کو ان کے دادا تک پہنچا دیں یہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی دودھ بھی پلایا حضور علیہ السلاۃ اسلام کو اور حضور السط ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ انتی امی بعد امی کہ تو میری ماں کے بعد میری ماں ہے اور ان کا یہ وصف تھا اور یہ خوبی تھی اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی تھی کہ ہجرت کے موقع پر آسمان سے ان کے لیے ڈول اترا تھا پانی پیا تھا اس کے بعد کبھی بھی ان کو پیاس نہیں لگا کرتے تھے تو یہ بچپن کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں فرماتی ہیں وقالت ام ایمنا حاضنته ما رايته شكا جوعا قط ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا <تصفح> کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے چاہے چھوٹی عمر ہو چاہے بڑی عمر ہو کبھی بھی بھوک پیاس کا شکوہ کیا ہو بھوک پیاس کا شکوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس سے پہلے جو شیاتین تھے جنات تھے یہ آسمان کی طرف جاتے تھے آسمانی باتوں میں سے اچک کر باتیں نیچے لے آتے تھے اور جو کاہین وغیرہ ہوتے تھے ان کو بتا دیا کرتے تھے لیکن حضور علیہ السلاۃ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس کے بعد آسمان کے اوپر پہرا لگا دیا گیا کوئی شیطان کوئی جن آسمان کے پاس نہیں جا سکتا تھا جاتا تو اس کو سیاب ثاقب مارے جاتے ستارے اس کو مارے جاتے تھے تو یہ بھی حضر الاصلاط اسلام کی جو ولادت کا موقع تھا اس وقت یہ معجوزہ ظاہر ہوا اور یہ مستمز رہا ہمیشہ کے لیے رہا فرمات ومین کا حراست السما بشب و قطر اور رسدیاتی من اوم اشتراک آپ علیہ سلاط اسلام جس زمانے کے اندر مبعوث ہوئے تو ماں سوائے چند کے جو آپ علیہ السلاط اسلام کی بعثت سے پہلے ہی بت پرستی سے بیزار تھے باقی تقریباً معاشرہ جو ہے وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھا ان کا تو وطیرہ یہ تھا کہ راستے میں جاتے کوئی پتھر پسند آتا تو اس پتھر سے بت تراش کے اپنے لیے بت بنا کے اس کو خدا بنا دیا کرتے تھے اتنا ان کے یہاں پر بت پرستی عام تھی اسی طرح اور عمور جاہدیت شراب نوشی زناکاری کاری طرح طرح کی بدکاریاں ان کے معاشرے کے اندر موجود تھیں اب اگر کوئی کسی اچھے معاشرے کے اندر رہ رہا ہو کسی اچھے ماحول کے اندر رہ رہا ہو وہاں وہ پرہیزگار ہو نیک ہو تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے لیکن کو بہت بڑا کارنامہ اس کو نہیں کہا جاتا کہ ایسے ماحول کے اندر ہی اس نے پرورش پائی ہے لیکن اگر کوئی کسی ایسے ماحول کے اندر رہتا ہے کہ جہاں پر برائیاں ہی برائیاں ہیں لیکن اس حال میں بھی اپنے آپ کو وہ برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے تو یہ اس کا کمال ہے تو حضور علیہ السلاط اسلام کے زمانے کے اندر جس طرح کی برائیاں عام تھیں آپ علیہ السلاط اسلام کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد بھی ہمیشہ حضور علیہ الصلاط اسلام اپنی ولادت سے لے کر اپنی دنیا سے پردہ فرمانے تک ہر معاملے میں پاکیزہ رہے آفیف رہے یعنی آپ نے پاکیزگی اختیار کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم جو معاشرہ میں نے بیان کیا اس میں آپ کی ولادت ہوئی لیکن ہمیشہ بتوں سے آپ کی نفرت رہی اسی طرح جاہلیت کی جو خرابیاں اور برائیاں تھیں اس سے ہمیشہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچے رہے اور ان سے نفرت کرتے رہے فرماتے ہیں وما نش من ممبد اسنانی ولفتی ان عمور الجاہریتی آپ علیہ السلاط اسلام کے زمانے کے اندر بے ستری عام تھی اہل عرب جو ہے وہ ستر پوشی کا خاص خیال نہیں کرتے تھے خزائے حاجت کے وقت بھی پیشاب کرتے وقت بھی ان کے یہاں بے ستری عام تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم اس حوالے سے کمال درجے پہ تھے کہ کبھی بھی آپ علیہ السلاۃ وسلم بے سطر نہیں ہوئے اس میں بھی کبھی بے سطری نہیں ہوئی حیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ ترین وصف تھا اور قدرت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاص اس بات پر تنبیہ تھی کہ کبھی بھی آپ کا سطر کسی کے سامنے نہ کھلے آپ علیہ السلاط اسلام کا مزید ایک معجزہ بیان فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلاط اسلام سفر سے واپس آتے یا سفر کرتے تو حضور علیہ السلاط اسلام کے اوپر بادل جو ہے وہ سایہ کیا کرتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھ جو ان کی خواتین تھیں حضور علیہ السلاط اسلام جب ملک کے شام سے واپس آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی عرب علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے سایہ کر کے چلتے تھے تاکہ آپ علیہ الصلاط اسلام کو کسی طرح کی گرمی سردی سے تکلیف نہ پہنچے نقصان نہ پہنچے فرماتے ہیں وما خس بھی منظاری کا وہ ہماہ حتہ فی ستری ہی فی الخبر المشہوری عند بناء الكعبة إذ أخذ إزاره ليجعله على عاطقه ليحمل عليه الحجارة وتعرى فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه فقال له عمه ما بالك قال إني نهيت عن التعرى ومن ذلك إغلال الله له بالغمام في سفر وفي رواية أن خديجة ونساءها رأينه لما قدمت ممالکر فقبر آزاری کا منزو خرجہ معقوفی سفری یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ کی جو خواتین تھیں انہوں نے تو جب حضرال اسلام بول کے شام سے واپس آ رہے تھے تجارت کر کے اس وقت دیکھا کہ حضر الصلاط اسلام کے اوپر دو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں جب یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام میسرا سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتایا کہ آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہے میں تو جب سے حضور علیہ اسلاط سفر سے نکلے ہیں یہی چیز دیکھ رہا ہوں کہ آپ السلاط اسلام کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے یوں ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب حضور علیہسلاسلام موجود تھے تو وہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلاط اسلام کے اوپر بادل سایہ کیا کرتا تھا اور آپ کے جو رضائی بھائی تھے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلاط اسلام کے اوپر بادل سایہ کیا کرتے تھے اور پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم جب ملک کے شام گئے اپنے چچا کے ساتھ تو لوگ تیزی کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو ایک درخت کے سائی کی طرف گئے کہ سایہ حاصل کریں حضور علیہ السلاط اسلام پیچھے تھے جب آپ اس درخت کے پاس پہنچے تو لوگ پہلے سے سایہ حاصل کر چکے تھے لیکن نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس کے پاس پہنچے تو وہ ٹہنیاں جو سایہ کر رہی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ علیہ السلاط اسلام پر اس کا سایہ ہونے لگا اور وہ درخت خشک تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی برکت سے وہ تر ہو گیا فرماتے ہیں وقد اقفان کاضی ازمال کی رحمت اللہ تلا علیہ عقیدہ بیان کر فرما رہے ہیں کہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا آپ کے وجود کا نہ چاند کی روشنی کے اندر سایہ ہوتا نہ سورج کی روشنی کے اندر سایہ ہوتا نہ دن میں سایہ نہ رات میں سایہ وجہ کیا ہے خود بیان فرماتے ہیں ان نہ ہو کہ حضور ع. علیہ السلاط اسلام خود نور تھے نور کا سایہ نہیں ہوا کرتا آپ کے مزید بیان فرماتے ہیں کہ, وَأَنَّ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا کہ حضور علیہ السلاط اسلام کے معجزات میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر اور نہ ہی آپ کے کپڑوں پر کبھی مکھی بیٹھی مکھی حضر الاسلاط اسلام کے کپڑوں پر آپ کے جسم پر نہیں بیٹھتی تھی کہ اگرچہ کے بعض اوقات مکھی کسی صاف جگہ پر بھی بیٹھ جاتی ہے لیکن عمومی طور پر اس کا بیٹھنا گندگی پر ہوا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر ایسے شبے سے بھی پاک رکھا ہے کہ جس میں گندگی کا کوئی تصور ہو سکے وہ زاری کا تحبیب الخلوتی الہی حتیہ اوخ یا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کی وسالت کا جو اظہار ہوا وہ چالیس سال کی عمر میں ہوا اور چالیس سال میں پیری بھائی آپ کے اوپر نازل ہوئی تو اس سے پہلے آپ کے دل کے اندر خلوت نشینی کی تنہا رہنے کی محبت کو ڈال دیا گیا پہلے آپ سات بل بل کے رہتے تھے لیکن چونکہ آپ کے اوپر اللہ تبارک نے وہی نازل فرمانی تھی اور غار شراء کے اندر نازل فرمانی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر خلوت نشینی کی محبت ڈال دی خود بخود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلوت نشینی کی طرف تنہا رہنے کی طرف یہ راغب ہوئے اس کو پسند کرنے لگے اور پھر آپ نے غار شراح کے اندر یہ عبادت کرنا شروع کی اور وہیں پر اللہ تبارک وطرن پہلی وہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں مومنزاد کا تحبیب الخلوتی اللہ ہی حتہ اوقیہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے اپنی وفات ظاہری دنیا سے وصال فرمان جانے کے بارے میں اور موت کے قریب آ جانے کے بارے میں کہ اب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے اس بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا اشارے دے دیے تھے کہ اب دنیا سے رخصت ہونا ہے مثلا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کو پسند کرے تو حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کہتے میں نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا کیوں رو رہے ہیں لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ حضرت مبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سمجھ چکے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے اور حضر السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو پسند کیا ہے تو یہ سمجھ گئے تھے حضرت مبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور الصلاح اسلام دنیا سے اب پردہ فرما جائیں گے رخصت ہو جائیں گے تو اس لیے انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما جانے کی پہلے ہی سے خبر دے دی یوں حضور علیہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا اشارے دے دیے تھے کہ آپ کی قبر انور جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر ہوگی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہوگی کہ حدیث پاک ترمدی شریف کی کہ انبیاء اکرام کے نام علیہ اسلام کے خصوصیات میں سے کہ ان کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے تو پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی خبر دے دی تھی فرماتے ہیں موتی ہی ہی ان قبر ہو بال مدینہ انتی ممبر ہی رو د تم من ریا دل یعنی حضرت اسلام نے اس بات کی بھی خبر دی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کے گھر اور آپ کے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اب یہ حقیقی طور پر بھی علماء نے بیان فرمایا کہ حقیقی طور پر یہ باغ ہے کہ واقعی جنت سے یہاں پر لائے گیا یا ایک کو یہ ہے کہ کل بروز قیامت اتنے حصے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر عبادت کرنے سے اس بات کی کبھی امید ہو جاتی ہے کہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا و تحیر اللہ ان دا موتی حضور علیہ السلاط اسلام کو اس بات کا اختیار دیا گیا یعنی آپ علیہ السلاط اسلام کی انتقال کے وقت آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں یا نہیں تو حضور علیہ السلاط اسلام نے اس بات کو اختیار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں باقی کسی کو اختیار نہیں ملتا خبر دینے کے لیے آتے ہیں ملائکہ انبیاء کے پاس لیکن اختیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا گیا و عَلَيْهِ حَدِيثُ حدیث مِنْ من کرامات ہی و تشریف ہی و سلاط الملاکت علا ما ربینہ وسطانی ملکی علیہ ولم علا غیر ہی قبل اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسالِ ظاہری کے وقت بہت ساری کرامات ظاہر ہوئے کہ وسلم کا تو اس کے بعد بھی آپ کا جسم بڑا پاکیزہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز حضور علیہ حضلاط اسلام کے جسم انور پر نہیں تھی کہ جو انتقال کر جانے والے کے جسم پر ہوتی ہے کوئی گندگی کوئی خرابی نہیں نکلی جیسا کہ دوسروں کی نکلتی ہے تو اسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے تھے کہ ما آپ کو کہ کتنی پاکیزہ آپ کی ذات ہے و میتن دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت بھی اور جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی اسی طرح حضور اصلاط اسلام کے وصال کے بعد دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ملائکہ کا آ آ کر آپ کے جسم میں اقدس پر دروس شریف پڑ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ملک المعوت علیہط الاسلام جب آئے تو اجازت طلب کر کے گھر کے اندر آئے بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہوئے قاضی اعظمکی رحمتہ اللہ تلڈ ہی فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی کسی سے اجازت نہیں دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آئے لیکن دوسروں سے اجازت دیے بغیر ہی آتے تھے وہ ندا اہم البی سمی او اللہ القمیسا انہوں ان کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور دیگر جو اشخاص تھے غسل دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان لوگوں نے غیب سے یہ آواز سنی آواز آئی ان کو کہ اللہ ان کہ حضور علیہ السلاط اسلام کی قمیص نہیں اتارنا یعنی آپ کا جو جسم عقدس ہے جس طرح وسال ظاہری سے پہلے محفوظ تھا مستور تھا اسی طرح حضور علیہ السلاط اسلام کا وسال ظاہری کے بعد بھی جسم مستور و محفوظ رہا وما روبیہ منتازی عند وکتی اس کے علاوہ آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلاط اسلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے گھر والوں سے حضرت خضر علیہ السلاط اسلام نے آ کے تازیت کی اور ملائکہ نے بھی حضور علیہ کے گھر والوں سے تعزیت کی ادا ما وحرا الا اشاد ہی من کراماتی ہی و ہی فی حیات ہی و اس کے علاوہ اور بہت ساری کرامات اور برکتیں حضور علیہ اسلام کی زندگی میں بھی اور آپ کے وثال ظاہری کے بعد بھی آپ کے صحابہ کے اوپر ظاہر ہوئی استفقا عمر بھی امی ہی و تبر کی غیر شدیم کہ وصال ظاہری کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی برکتیں یوں ظاہر ہوئیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے وسیلے سے صحابہ کرام علیہ بارش طلب کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ علیہ السلاطلام کے وسال ظاہری کے بعد یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بڑی شان ہے ان کے ذریعے بھی وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کے ذریعے یعنی عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں بارش طافرما یوں ہی فرماتے ہیں کازی آز مال کی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت یعنی آپ کے جو اولاد ہے آپ کی آل اولاد ان سے برکت حاصل کیا کرتے تھے تبرک ان سے لیا کرتے تھے یہ فصل بھی ہماری الحمد پوری ہوئی اس میں قاضی آز مال کی رحمتہ اللہ تعالی نے اختصار کے ساتھ اشارے کرتے ہوئے آپ علیہ و اسلام کے بچپن سے اور آپ علیہ السلاط السلام کی ظاہری کے وقت جو واقعات جو کرامات جو معجزات بیان ہوئے ان میں سے کچھ کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے اب اگلی فصل قاضی اعظم کے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے جو معجزات ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسلام کے معجزات سے زیادہ ظاہر اور زیادہ بڑھ کر ہیں اور اس پر تقریباً گفتگو یہ پیچھے فرما چکے ہیں مزید اس پر تمبی کرنے کے لیے آپ نے اس فصل کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکات ہمیں عطا فرمائے امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم